الا ََََََََََیم بسم اللہ اللہ محمدرجَین آل محمد کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں سڑک پر غلط جگہ گاڑی کھڑی کرنا یا کسی لائن میں تھکا دے کر آگے نکل جانا ہاں وہ جسے ہم عموماََ بس ایک عام سی بری عادت سمجھتے ہیں بالکل ہم اسے بس ایک ٹریفک کے خلاف ورزی سمجھتے ہیں لیکن کیا یہ ایک سنگین شرعی گناہ ہو سکتا ہے آج کی اس گہرے فکری مطالعے میں ہم ایک ایسی تحریر پر بات کر رہے ہیں جو اس پورے زاویے کو دیتی ہے اور یہ تحریر سید آبدی کے مضامین کے جو کہ ہم فکری سے سے ہمراہی تک ہے ہے ہے وہاں سے لی گئی ہے جس کا عنوان اسلامی فرد سے نظام تک ہاں اور سچ کہوں تو جب میں نے اس تحریر کو پڑھنا شروع کیا نا تو مجھے احساس ہوا کہ مطلب ہم نے دین کو کتنے چھوٹے سے دائرے میں قید کر رکھا ہے اصل میں آج کی اس نششت کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس غلط فہمی کو دور کیا جائے کہ اسلام یا فقہ محض چند انفرادی عبادات تک محدود ہے یعنی صرف نماز روزہ یا وضو کے طریقوں تک صحیح ہم آج دقیق انداز میں ان تمام نکات کو کھولیں گے جو ثابت کرتے ہیں کہ فقہ دراصل ایک مکمل سماجی معاشی اور قانونی ضابطۂ حیات ہے لیکن ایک بہت بڑا الجھاؤ ہے اس میں عام طور پر جب ہم فقہ کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں فورن مسجد نماز اور روزے کے مسائل ہی آتے ہیں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے تو مطلب ایسا کیوں ہوا کہ ہم نے دین کو صرف ایک ذاتی نجات تک محدود سمجھ لیا جبکہ یہ تحریر تو ایک پوری عمرانی اور سماجی دنیا کی بات کر رہی ہے دیکھیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نہ اسلام کی ہما گیر حیثیت کا مطالعہ چھوڑ دیا ہے اگر آپ قرآن اور سنت کو بغور دیکھیں تو ان کا سب سے زیادہ زور کس چیز پر ہے معاشرتی معمولات پر بالکل معاشرتی توازن قائم کرنے ظلم کے خاتمے ناپ تول میں کمی سے بچنے اور یتیموں کے حقوق ادا کرنے پر تحریر واضح کرتی ہے کہ اسلام انسان کو محض ایک فرد کے طور پر نہیں دیکھتا جو بس جنگل میں بیٹھ کر عبادت کرے اچھا یعنی وہ اسے ایک معاشرتی اکائی مانتا ہے جی ہاں اگر دین کو صرف فرد کی ذاتی نجات کا ذریعہ سمجھ لیا جائے نا تو یہ ان تمام قرانی احکامات کے ساتھ کھلی ناانصافی ہوگی جو ایک عادلانہ نظام کا مطالبہ کرتے ہیں تو کیا ہم اس بات کو یوں سمجھیں کہ فرض کریں ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں مسجدیں بھری ہوئی ہیں لوگ انفرادی طور پر بہت نیک ہیں لیکن وہاں معاشی نا ہمواری ہے اور غریب کا استحصال ہو رہا ہے ہاں. تو کیا وہ معاشرہ اسلامی معیار پہ پورا نہیں اترتا مصنف نے اسی نکتے پر سب سے زیادہ زور دیا ہے ایک معاشرہ کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو اگر وہاں ناانصافی اور طبقاتی تقسیم ہے تو وہ اسلامی معیار سے کوسوں دور ہے زبردست اور یہیں سے فقا کا اصل کردار شروع ہوتا ہے فقہ محض کوئی اخلاقی نصیحتوں کی کتاب نہیں ہے کہ بس اچھے انسان بنو یا دھوکہ نہ دو مطلب یہ صرف واض نہیں ہے بالکل فقہ ان اصولوں کو عملی شکل دینے والا ایک پورا قانونی نظام ہے جسے ہم لیگل فریم ورک کہہ سکتے ہیں لیکن یہاں کوئی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ ہمیں صرف اچھے اخلاق اور اچھی تربیت کی ضرورت ہے مطلب فقہ کو ان معاملات میں ایک سخت قانون بننے کی کیا ضرورت ہے دیکھیں اخلاقیات جب تک قابل نفاذ قانون نہ بنے وہ محض دلی خواہشات رہتی ہیں صحیح ہر انسان چاہتا ہے کہ بازار میں اس کے ساتھ دھوکہ نہ ہو لیکن صرف اس خواہش سے تو معیشت کنٹرول نہیں ہو سکتی نا ہاں بالکل کسی اصول کی تو ضرورت پڑے گی تو فقہ ان خواہشات کو ٹھوس قوانین میں بدلتی ہے مثال کے طور پر خرید و فروخت کے احکام سود کی حرمت یا خمس اور زکوٰۃ کا پورا نظام اچھا یہ وہ ریاستی ڈھانچہ ہے جو یقینی بناتا ہے کہ دولت چند طاقتور ہاتھوں میں نہ رہے اور معاشرے میں معاشی انصاف قائم ہو یہ بات سن کر میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی ہے مطلب یہ ہوا کہ عبادات تو ایک عمارت کے مضبوط ستون ہیں لیکن معاشرتی عدل اور حقوق و لباد اس عمارت کی چھت اور دیواریں ہیں بہت خوبصورت مثال دی آپ نے ظاہری بات ہے صرف ستونوں کے سہارے تو کوئی گھر میں نہیں رہ سکتا نا اسے چھت بھی چاہیے لیکن یہاں ایک اور منطقی سوال ذہن میں آتا ہے. جی پوشے اگر فک ایک مکمل سماجی نظام ہے تو اس کے اصول تو چودہ سو پرانے ہیں وہ آج کی اس دیجٹل, گلوڈل اکانومی اور انٹرنیٹ والی دنیا میں کیسے لاگو ہو سکتے ہیں اس کا جواب اسلام کے ایک بہت متحرک تصور میں ہے جسے اجتحاد کہتے ہیں تحریر میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اجتہاد محض پرانی کتابوں کی تکرار کا نام نہیں ہے اچھا تو پھر اجتہاد اصل میں کیا ہے یہ بدلتے ہوئے حالات میں قرآن اور سنت کے جو اصل مقاصد ہیں نا ان کو سمجھ کر نئے مسائل کا حل نکالنے کا نام ہے شریعت کے مقاصد جیسے عدل کا قیام یا انسانی جان کا تحفظ یہ کبھی نہیں بدلتے یعنی مقاصد وہی رہتے لیکن طریقے بدل جاتے ہیں بالکل اگر اجتہاد نہ ہو تو فقہ واقعی ایک جامد اور مردہ روایت بن کر رہ جائے گی तो अगर मैं इसे आज की जबान में समझूँ तो क्या इश्तिहाद किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक जदीद सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह है हाँ ये तशबी बिल्कुल ठीक है मतलब बुनियादी कोड वही रहता है लेकिन वो नए हार्डवेयर के साथ काम करने के लिए अपडेट होता रहता है ताकि सिस्टम क्रैश न हो सौ फीसद ऐसा ही है और इसकी सबसे बेहतरीन तारीखी मिसालें हमें तारीख से मिलती हैं نبی کریم کا مدینہ میں قائم کردہ نظام اس کی روشن دلیل ہے اچھا وہ میسا کے مدینہ والا معاملہ جی آپ نے مدینہ آ کر صرف نماز روزے کی تلقین نہیں کی بلکہ میسا کے مدینہ کے نام سے ایک مکمل ریاستی معاہدہ ترتیب دیا ذرا اس میسا کے مدینہ والے نُکتے کو مزید کھولیے گا اس میں ایسا کیا خاص تھا جو اسے ایک فقی نظیر بناتا ہے دیکھیں وہ دراصل ایک کثیر المذہبی معاشرے کو سنبھالنے کا ماڈل تھا اس میں مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں اور دیگر قبائل کے سماجی حقوق تسلیم کیے گئے مطلب سب کو برابری دی گئی بالکل انہیں مذہبی آزادی دی گئیں ریاست کے مشترکہ دفاع کی ذمہ داریاں طے کی گئیں یہ ثابت کرتا ہے کہ اسلام کا نظام تنہائی کا نہیں بلکہ اجتماعیت کا نظام ہے اور اگر ہم گورننس اور نظام حکومت کی بات کریں تو ایک حکمران کے لیے فکا کیا اصول طے کرتی ہے اس میں حضرت علی کا وہ مشہور خط سب سے بڑی دلیل ہے جو انہوں نے مالک اشتر کو لکھا تھا ہاں وہ خط تو بہت مشہور ہے وہ محض اخلاقی ہدایات نہیں ہے بلکہ ایک مکمل سیاسی اور معاشی منشور ہے اس میں باقاعدہ تفصیلی احکامات ہیں کہ تاجروں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اور کمزور طبقات کے حقوق کیسے محفوظ کرنے ہیں صحیح اور اسی خط میں حضرت علی کا وہ مشہور کال ہے کہ معاشرہ کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں کیا بات ہے معاشرہ کفر کے ساتھ قائم رہ سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں اس کا تو سیدھا مطلب یہ ہوا کہ عدل اور انصاف کوئی سانوی چیز نہیں بلکہ بقا کی شرط ہے بالکل شرط ہے اور اسی تسلسل میں اگر ہم امام حسین کے قیام کو دیکھیں نا تو وہ بھی کوئی محض جذباتی واقعہ نہیں تھا اچھا تو ویری لحاظ سے وہ کیا تھا وہ ایک ظالمانہ اور غیر منصفانہ نظام کے خلاف قیام عدل کے لیے ایک عظیم اشتہادی فریضہ تھا انہوں نے ثابت کیا کہ جب پورا نظام تباہی کی طرف جا رہا ہو تو فرد کی ذمہ داری صرف گھر میں عبادت کرنا نہیں ہے بلکہ اس نظام کے خلاف کھڑا ہونا ہے زبردست اچھا ان حوالوں کی روشنی میں اگر ہم آج کی بات کریں تو ایک جدید فلاحی ریاست میں بیت المال کا تصور کیسے کام کر سکتا ہے یہ بہت اہم سوال ہے کیونکہ آج تو سرمایہ دارانہ استحصال اپنے عروج پر ہے کچھ لوگ خلا میں جا رہے ہیں اور دنیا کی بڑی آبادی کے پاس صاف پانی تک نہیں ہے دیکھیں آج کے دور میں جب ہم یہ ناہمواری دیکھتے ہیں نا تو فقی اشتہاد کا تقاضا ہے کہ ہم زکوات اور خمز کے اصولوں کو نئے ریاستی اداروں کی شکل میں نافذ کریں مطلب انہیں صرف انفرادی خیرات تک محدود نہ رکھیں بالکل تحریر یاد دلاتی ہے کہ عوامی خزانہ کسی حکمران طبقے کی عیاشی کے لیے نہیں ہے بلکہ خالصتاً عوام کی فلاح صحت اور تعلیم کے لیے ہے ہاں یہ تو معاشی پہلو ہو گیا لیکن آج کے دور کا ایک اور بہت بڑا مسئلہ انفارمیشن ایج کا ہے سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں آپ جی ہر شخص کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے اور وہ براڈ کاسٹ کر رہے تو اس فکری انتشار کے حوالے سے فقا کیا رہنمائی کرتی ہے یہ ایک نیا عمرانی چیلنج ہے یہاں فقا ہمیں آزادی اظہار کے ساتھ سماجے ذمہ داری کا درج دیتی ہے مصنف نے یہاں امام جعفر صادق کا ایک بہت فکر انگیز کال نقل کیا ہے کون سا کال کہ ہمارے لیے زینت بنو باعث ننگ نہ بنو اس دور میں سچائی امانت اور ذمہ دارانہ اظہار رائے فقی اشتہاد کے اہم اصول ہیں صحیح آج ڈیجیٹل دنیا میں کیا جانے والا ہر شعر یا کامنٹ محض مشغلہ نہیں ہے بلکہ ایک سماجی عمل ہے جسے فقہ ترازو میں تولتی ہے ایک منٹ کیا واقعی یعنی اگر کوئی شخص سوشل میڈیا پر بغیر تصدیق کے کوئی جھوٹی خبر یا واٹس ایپ فارورڈ آگے بڑھا دیتا ہے تو وہ صرف بیوقوفی نہیں کر رہا بالکل نہیں وہ باقاعدہ ایک شریع گناہ کا حصہ بن رہا ہے ہو یہ تو ہمارا پورا زاویہ ہی بدل دیتا ہے ہم تو کبھی اس کو اشاعت زمرے میں سوچتے ہی نہیں تھے یہی تو وہ مقام ہے جہاں فقا انفرادی اعمال سے نکل کر ہماری ڈیجیٹل زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے جھوٹی خبر معاشرے میں فساد پیدا کرتی ہے اور فقہ فساد فی الد سے سختی سے روکتی ہے یہ تو واقعی آنکھیں کھول دینے والی بات ہے تو پھر ذرا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بات کرتے ہیں جو مضمون کے آخر میں جی بالکل مطلب ہم نے ریاست اور عالمی طاقتوں کی تو بات کر لی لیکن جب ایک عام انسان صبح گھر سے نکلتا ہے تو اس کے انفرادی رویے اس بڑے نظام پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں اس میں کچھ جزوی نکات ہیں جیسے غلط پارکنگ کا ذکر ہاں مضمون کا یہ حصہ سب سے دلچسپ ہے روزمرہ کی عادتوں کو دیکھیں فرض کریں کسی نے سڑک پر غلط گاڑی کھڑی کر دی اور ایمبولینس کا راستہ رک گیا ہم تو اسے بس ایک ٹریفک کی غلطی سمجھتے ہیں لیکن فقہ کی نظر میں یہ دوسروں کے حقوق پر سری زیادتی ہے جسے تعدی اللہ حقوق الغیر کہتے ہیں اور یہ لا ضرر والا زرار کے قاعدے کے تحت باقاعدہ حرام کے دائرے میں آ سکتا ہے हم, حرام کے دائرے میں یعنی اگر اس غلط پارکنگ کی وجہ سے کسی مریض کی جان چلی جائے تو اس کا وبال اس پارکنگ کرنے والے پر آئے گا بلا شبہ آ سکتا ہے کیونکہ اس کے عمل نے نظام میں خلل ڈالا اسی طرح راستے میں کچرا پھینکنے کی مثال نے ہاں وہ بھی ہم بہت عام کرتے ہیں اگر اسلام میں راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کو صدقہ قرار دیا گیا ہے تو منٹقی بات ہے کہ راستے کو گندہ کرنا شرعی لحاظ سے ممنوع ہوگا صحیح کیونکہ یہ پبلک آرڈر کے خلاف ہے اچھا آج کل پرائیویسی کا بھی بڑا مسئلہ ہے لوگ کسی کی بھی ویڈیو بنا کر انٹرنیٹ پر ڈال دیتے ہیں اس پر فقہ کیا کہتی ہے کسی کی اجازت کے بغیر اس کی ذاتی معلومات یا تصویر شیئر کرنا فقہ کی زبان میں خود کے حرمت مؤمن اور افشائے سر کے زمرے میں آتا ہے مطلب کسی کا راز فاش کرنا بالکل اور شریعت میں اس کی سخت ممانعت ہے انسان کی عزت اور پرائیویسی کا تحفظ بہت بنیادی مقصد ہے اور یہ جو قتار توڑنے والی بات ہے हुँ. اس نے تو مجھے واقعی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ مطلب ہم بیکری یا بینک میں لائن توڑ کر آگے جانے کو اپنی سمارٹنس سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک بہت بڑا سماجی جرم ہے۔ فقہ کا اصول ہے کہ لوگوں کو اپنے حقوق پر اختیار حاصل ہے۔ جب اپ لائن توڑتے ہیں تو اپ ان تمام لوگوں کا حق اور وقت چھین رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ایک طرح کی سماجی ڈکیتی ہوئی بالکل اسے اپ دوسروں کا حق غصب کرنا کہہ سکتے ہیں۔ اچھا ایک اور چیز جو محلے محلے میں عام ہے ہے وہ بجلی کی یا ڈالنا لوگ ہم تو بس حکومت پر غصہ بل ادا کیے بغیر سہولت کا استعمال محض چالاکی نہیں ہے شرع لحاظ سے یہ غصب اور چوری ہے کیونکہ آپ کسی ایک فرد کا نہیں بلکہ پورے معاشرے کا حق مار رہے ہوتے ہیں جس کا بوجھ باقی ایماندار شہریوں پر پڑتا ہے اور یہ شور و غل کرنا خصوصا رات کے وقت لاؤڈ سپیکر کا استعمال اس کا بھی کوئی فقہی پہلو ہے ہم تو اسے بس انتظامی مسئلہ سمجھتے ہیں آرام کے اوقات میں شور کرنا یا لاؤڈ سپیکر سے پڑوسیوں کی نیند خراب کرنا ایزائے مومن یعنی اذیت دینے میں شامل ہے اور اسلام میں جسمانی یا ذہنی اذیت دینے سے بہت سختی سے روکا گیا ہے ایک آخری جزوی نقطہ جو ماحوليات سے جڑا ہے گلوبل وارمنگ کے اس دور میں ماحولیاتی آلودگی یا پانی کے ضیاع پر تحریر کیا کہتی ہے دیکھیں پانی ضائع کرنا یا درخت کاٹنا محض اخلاقی مسئلہ نہیں ہے قرآن کے مطابق انسان زمین پر خدا کا خلیفہ ہے ہاں اور خلیفہ کا کام زمین کی نگہداشت کرنا ہے جب ہم قدرتی وسائل کو بے دردی سے استعمال کرتے ہیں تو ہم اپنی شرعی ذمہ داری کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں جو فساد پھیلانے کے مترادد ہے میں سچ بتاؤں تو قطار توڑنے غلط پارکنگ کرنے یا پانی ضائع کرنے کو میں, میں کبھی اس طرح ایک شرعی گناہ کے طور پر سوچا ہی نہیں تھا ہم تو اسے بس سوک سینس کی کمی سمجھتے تھے اصل میں یہی اس پوری بحث کا نچوڑ ہے مطلب فکر نے تو ہماری پوری شہری زندگی کو ہی ایک عبادت بنا دیا ہے جی چاہے وہ میساق مدینہ جیسے بڑے اصول ہوں یا پانی بچانے جیسے چھوٹے پہلو حاصل یہ ہے کہ سماجی مسائل کو نظر انداز کرنا دین کو ادھورا سمجھنے کے برابر ہے صحیح فقہ دنیا اور آخرت فرد اور معاشرہ دونوں کی فلاح کو ایک مربوط نظام میں جوڑتی ہے اسلام ہمیں کہیں بھی بے سمت نہیں چھوڑتا مم, تو پھر زبردست گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک خیال ذہن میں آتا ہے جی بتائیے اگر ہمارا ہر شہری عمل چاہے وہ گاڑی چلانا ہو سوشل میڈیا پر کوئی خبر شیئر کرنا ہو یا پانی کا استعمال ہو اگر یہ سب ایک شرع ترازو میں تولا جا رہا ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری سڑکیں ہمارے بازار اور ہمارا ماحول ہماری جائے نماز سے بھی زیادہ ہمارے ایمان کا اصل امتحان ہو یہ تو بہت گہری بات ہے ذرا سوچیے گا ضرور کیا مستقبل کی اسلامی فقہ کی تشریح میں ماحولیاتی سائنسدانوں اور اربن پلانرز کا کردار بھی اتنا ہی اہم ہو جائے گا جتنا آج ایک روایتی مفتی کا ہے